صح عل الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد ولی وسحدی وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی ہے اور جہنم بھی جنت انعام کے طور پر ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو عطا کی جائے گی اور جہنم کفار کو اور گناہ گاروں کو عذاب کے طور پر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا ہے اس کی پکڑ اور غضب ایسا ہے کہ اس کا بھی بیان نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب و قہر جہنم میں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر جنت میں ایمان والے اور آئمال صالحہ کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے کفار جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور بدکار گناہ یہ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ مسلمان جو ایمان کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جہنم میں داخل کیے جائیں گے پھر اللہ کی رحمت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شفات سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اب کوئی کہے کہ بھی جہنم میں جانا تو تھوڑی دیر ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے جنت میں افطر اللہ تو جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی تاب کسی کو بھی نہیں اور اگر کوئی کہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو جہنم کے عذاب کو ہلکا پایا جانا ہوگا اور نتیجتن اللہ ایمان سے فراغت ہو جائے گی اور جو ایمان سے فارغ ہو گیا پھر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ رہے گا پھر جہنمیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے جائیں گے بالخصوص کفار کو جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے جہنمیوں کو جہنمی درخت جس کا نام ہے تھوہڑ زکوم وہ کھلایا جائے گا جب کھائیں گے تو پیٹ میں جلن مچے گی بہت شدید جلن ہوگی اور پیاس کا غلبہ ہوگا تو مد ایک عرصے تک وہ پیاسے رکھے جائیں گے پیاس سے تڑپائے جائیں گے کون جہنمی کفار فجار گناگار اللہ تبارک و وطالیہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے نافرمان فرمان اور پھر کیا ہوگا قرآن سنیے پارا فات لهم علینا لشوبا من حمیم پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی بوائلنگ واٹر کھولتا ہوا پانی گرما گرم پانی استخیر اللہ یعنی جہنمی درخت ہوڑ کھلایا جائے گا جس سے جلن مچے گی مدت تو پیاس سے رکھے جائیں گے پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا ہوا پانی اللہ کے پناہ اب ایک تو وہ جہنمی درخت اس کی بچینی اس کے بعد گرم پانی تو یہ بے چینی اور تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی شدت اختیار کرے گی فشار ابون علیہ من الحمی پارا سپتاح سورہ واقعہ یہ آئٹ نمبر چون پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے تفسیر ابن رجب میں ہے حضرت سین زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کھولتا ہوا پانی جو پلایا جائے گا کن کو جہنمیوں کو کفار کو فجار کو نافرمانوں فرمانوں کو جن سے اللہ تعالی ناراض ہوگا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم جس سے ناراض ہوں گے یہ کب سے جوش مار رہا ہے یہ کب سے امل رہا ہے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے یہ پانی کھول رہا ہے جوش مار رہا ہے اور اسے دو زخیوں کو پلایا جائے گا دو کے سروں پر ڈالا جائے گا اللہ کی پناہ اور یہ بھی کہا گیا کہ حمیم وہ پانی ہے جو دو زخیوں کی آنکھوں سے بہ کر جہنم کے حوضوں میں جمع ہوگا اور ان کو پلایا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پنا و ع یسو یو گاسو میں ان کل مغلی یش ول وجوہ شراب کہف قیت نمبر انتیس اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا پینا ہے اللہ کی پناہ جب جہنمی فریاد کریں گے تو انہیں پینے کو دیا جائے گا کیا کھولتا ہوا پانی وہ کیسا ہوگا چرخ دی ہوئے دھات کی طرح اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کا ان کا جنمیوں کو منہ وہ پانی بھون ڈالے گا سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے لہم شراب لہم شراب مِّنْ بما اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا استغفر اللہ سفر اللہ پارہ چھبیس سورہ محمد ایٹ نمبر پندرہ اشاد ہوتا ہے کمن ہوا خولی دن فن سکوم انہ جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا ہمیشہ آگ میں کس کو رہنا ہے کفار کو اللہ کی پناہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے ہم ایمان کے ساتھ جیئیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں ولا تم تن اللہ تو مسلمون تو نہ مرنا مگر مسلمان مفتی احمد یارخان نئی رحمت اللہ تواہ نے اس کے تحت لکھا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے کمال تو ہے مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے مسلم ہے او تیرو ایم خاطی مایا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جہنمیوں کا جنم میں عالم کیا ہوگا کیفیت کیا ہوگی یا بین اب نمیم بئین حمیم ان آن سورہ رحمان کی آیت نمبر چوالیس فورٹی فور پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں جہنمی جہنم اور جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے کس طرح جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن جائیں گے تو فریاد کریں گے کہ انہیں اس جگہ سے لے جایا جائے تو انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کی طرف لے جایا جائے گا انہیں وہاں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اب وہ فریاد کریں گے جہنمی انہیں اس جگہ سے کہیں اور لے جایا جائے تو انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہوگا اللہ کی پناہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا بھوک یہ بھی عذاب ہے جب ایک دن دو دن اگر کھانا نہ ملے تو حال کیا ہوتا ہے اللہ کی پناہ جہنمیوں کو بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا یہ بطور عذاب ہوگا بھوک بھی اللہ کی پناہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو جہنمی درخت زخوم تھوہڑ کھلایا جائے گا حلق میں وہ پھس جائے گا تو پانی کے لیے شور مچائیں گے تو انہیں کھولتے ہوئے گرما گرم بوائلنگ واٹر پر جو چشمہ ہوگا وہاں لے جایا جائے گا جب پییں گے اللہ کی پناہ تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر گر پڑے گا پھر بھی پئیں گے کیونکہ یہ عذاب کی صورتوں کی کھلایا جائے گا تو یہ پانی ان کے پیٹ میں جوش مارے گا اور پیٹ میں جو بھی چیز موجود ہوگی اس کو نکال دے گا پھر بھوک مسلط کی جائے گی وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے تم سر حاشیا فارتیسٹ نمبر پانچ میں نشاد ہوتا ہے تو اس کو مین نہایت ان جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے اور یہ کھولتا ہوا پانی بہت گرم پانی ان کے قریب کیا جائے گا تو فشاری بونا شربل ہیم سور واقع پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاس سے اونٹ پی ہیں بھوک کا تسلط ہوگا مسلط کی جائے گی بھوک مستر ہوں گے تو جہنم کا تھوڑ کھلایا جائے گا پیٹ بھر لیں گے تو پیاس مسلط کی جائے گی پھر مستر ہوں گے بے چین ہوں گے تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتے کاٹ اور پیاز کی شدت کیسی ہوگی اللہ کے پناہ ایسی ہوگی کہ پیاس پر پانی پر گریں گے جیسے سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ یعنی وہ سمجھیں کہ ان کو مرض لگ جائے گا یعنی جیسے مریض پانی پیتا رہتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا جہاں تک کہ پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے دو زخیوں کی جہنمیوں کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ جلتے ہوئے پانی کو پئیں گے سیر کبھی بھی نہیں ہوں گے موت کو پکارتے رہیں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی اور کھولتا ہوا پانی جب ان کے پیٹوں میں پہنچے گا فقط ام آتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ پارہ چھبیس سورہ محمد کے آئے نمبر پندرہ اور ترمیمز شریف کی روایت میں ہے دو زخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی اور یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہوگی جن میں مبتلا بےتاب ہوں گے فریاد کریں گے آگ کے کانٹوں والا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نہ جات دے کھانا مانگیں گلے میں اٹک جائے گا پھنس گا نہ اگل سکیں نہ نگل سکیں اب ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ایسی کیفیت ہوتی تھی ہم پانی پیتے تھے چنان, چنانچہ پانی مانگیں گے تو لوہے کی بالٹیوں سے تیل کی تل چھٹ کی طرح سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور اس پانی کی گرمی ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اس بالٹی کے قریب نہ جا سکے ہاتھ نہ لگا سکے پھر وہ منہ کے قریب ہوگا تو منہ کو بون ڈالے گا اللہ کی پناہ ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو پیٹ کی ہر چیز کو بہا دے گا یہ کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا اللہ کی پناہ اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی وغیرہ ہوگی اور ان کی کھالیں سب جل جائیں گی پارا سپرہ سورہ حج کی آیت نمبر انیس اور بیس میٹر شب ہوتا ہے یصب سب فوق کی روسی ہی مل بی ماسی بتونی ہم ول اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں ترمیزی شریف کی حدیث پاک سن لیجیے حدیث نمبر ہے دو ہزار پانچ سو اکانوے ٹو فائیو نائن ون حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید گرم پانی جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سلاحیت کرتے ہوئے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا پیٹ کی آتے پھیپڑا دل جگر وغیرہ سب کاٹ ڈالے گا اور یہ سب ٹکڑے پیچھے کی راہ سے نکل جائیں گے موت نہیں آئے گی مریں گے نہیں ان سب کے نکلتے ہی پھر دوبارہ کاٹنے کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی پناہ ہے. اور یہی ہے گل جانا بار بار یہ سلسلہ ہوگا ہر بار آتے کٹیں گی نکلیں گی اور پھر دوبارہ نہیں آ جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بد دل نہ دنیا میں کھال جل جاتی نا دوبارہ بن جاتی اور جہنم کے اندر یہ کھال جلے گی اور بنے گی جلے گی اور بنے گی اللہ کی پناہ اللہ کے پنا جو کافروں کے سر پر جہنم میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا وہ کیسا ہوگا اس کی گرمی کیسی ہوگی سنی اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ اگر اس کا ایک قطرہ ایک ڈراپ ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو سارے پہاڑوں کو گلا دے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مسلمہ ہے سینا مغیث بن سمی رضی اللہ تعالی لنو فرماتے ہیں جب کسی کو دو زخ میں ڈالا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا انتظار کرو ہم تمہیں ایک توحفہ دیتے ہیں پھر سانپوں کے زہر کا پیالہ اس کو دیا جائے گا یہ توحفہ ہوگا دو زخی کے لیے اللہ کی پناہ جب وہ سانپوں کے زہر کا پیالہ منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت اور ہڈیاں کٹ کر گر پڑیں گی اللہ کے پناہ حضرت علامہ جلاؤ الدین سیوتی شاہ فعی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی جہنمیوں کو جہنم میں جو غذائیں کھانے کو دی جائیں گی یاد رکھیے وہ طاقت نہیں دیں گی وہ تھکن نہیں کریں گی بلکہ یہ بھی عذاب کی صورت ہوگی ان جہنمی غذا میں ایک غذا یہ بھی ہوگی کہ جہنمیوں کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ فلئی صلاح النا حمیم ولا تن امنسلی خو ت تو آج یہاں یعنی آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع دیں شفاعت کرے اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار کار یعنی فرمائیں گے انبیاء شفات فرمائیں گے علماء شفاعت فرمائیں گے اولیاء فرمائیں گے کعبہ شفاعت کرے گا حضر اسود شفاعت کرے گا حفاظ شفاعت کریں گے شہداء شفاعت کریں گے ان کے لیے تو شفات مسلمانوں کے لیے کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے تو کفار کو جہنم کے اندر دو زخیوں کا پیپ بھی پلایا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کے پناہ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال جن کی بنا پر جہنم کا خطرہ ہے اس سے ہماری آگاہی ہونی چاہیے پھر اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے کفر کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پہنچا دے گا اگر کوئی کافر ہے تو اس کے علاوہ مسلمان تو ہے مگر استخر اللہ جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے چگلی کھاتا ہے مال کھاتا ہے کسی کا نہ تو یہ بھی جہنم میں لے جانے والے بہت سارے اعمال اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے سخت حرام کبیرا گنا اور پارہ چار سورہ نساء کی آیت نمبر دس میں اس کا بیان ہے ان الَّذِينَ اموال یلون ام انما ان یلون سی نارا واسا یوس وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے, یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے تو یہ وہ عمل ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے کون سا عمل یتیم کا مال کھانا تو یتیم کا مال ناحق کھانا یا یعنی یتیم کا سامان لے لینا اس کی زمین پر قبضہ کر لینا اس کے مکان پر قبضہ کر لینا اس کو جھڑکنا اس کو تکلیف دینا کے ساتھ برا سلوک کرنا یاد رکھیں یہ سارے کام حرام اور گناہ عظیم ہیں اور اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے تو بس ردار راضی نہیں ناراضی تو نہ خوش جس سے ہو بل سدا کے لیے راضی اللہ ہو, ہو ہمیں نارے جہنم سے آزاد فرما دے اللہ من النار اللہ ہم من النار اللہ ہم من النار آمین بجاہن ابی جلام صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم